الٓمٓ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ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 ہے؟ ہے؟ ہے. رب والسلام على للہ سعید المرسلی علی و اسحادی اجماعین بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكونوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مَا جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنا یا کچھ کہنا اپنی معروضات پیش کرنا یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے در حقیقت آف حضرات کو کچھ بتانے یا سمجھانے کی غرض سے یہ باتیں عرض نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ہمارے ذہن میں ایک سبق ہے اور وہ سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں جہاں کہیں کوتا ہو غلطی ہو آپ حضرات اس کی تنبیہ کریں گے تو ہمارے لیے آسانی اور صحیح رخ پر چلنے کی راہ ہموار ہو جائے گی اور یہ باتیں اول میں اپنے آپ سے کہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ہم سب لوگ مل کر محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ متحد ہو کر شریعت کا جو تقاضہ ہو وقت کا جو تقاضہ ہو اس تقاضے کے مطابق عمل کر سکے تاکہ ہم بھی راہ حق پر رہیں اور دوسرے لوگ بھی راہ حق پر رہ سکیں قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ حضرات وہ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سب حضرات کے سامنے ہے آپ حضرات اس سے پوری طرح واقف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ول تکم من کم ال خیر چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے ومرو ن بالمعروف اور بھلائی کا حکم کرے و ہان کب اور برائیوں سے رو کے وہ الاوم المفلحون اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دی ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے سب کے حوالے نہیں کیا اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ سب لوگ کام کریں اس لیے کہ مختلف ذہن اور مختلف سوچ اور مختلف فکر کے لوگ ہیں سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا سب کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا سب کی فہم ایک جیسی نہیں ہوتی تو پھر سب پر ذمہ داری ڈالنے کے بعد سب کے لیے کرنا لازم ہوتا ہے اور جو نہ کرے وہ گنہگار ہوگا سب پر ذمہ داری آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض آئن ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سب پر نہیں ڈالی اس لیے کہ ہر قصو ناقص اگر یہ چاہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور معروفات کا حکم کرے اور منقرات سے روکے تو اول تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ہے کیا چیز اور منکر ہے کیا چیز خیر ہے کیا چیز ورنہ انجام بھی ہوگا کہ وہ منکر کو معروف بتائے گا معروف کو منکر بتائے گا خیر کو شر بتائے گا شر کو خیر بتائے گا وجہ اس کے کہ اب نفع ہو نقصان شروع ہو جائے گا معلومات کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تعبیرات کا انداز کا معلومات کے باوجود اگر کسی کو بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہے اس کے اندر ضبط نہیں ہے حلم و بردباری نہیں ہے قوت برداشت نہیں ہے تو پھر اس کی بات اس کی گفتگو اس کا انداز یہ اصلاح کے بجائے فساد کا ذریعہ بن جائے گا اس بات کی رعایت بہت ضروری ہے چنانچہ پرانی مجید میں ارشاد ہے وہ دو الا سبیل اور بالحکمت حکمت کے ساتھ اللہ کے اللہ کے راستے کی طرف اپنے رب کے راستے کی طرف بلائی حکمت کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی ادعو تو سبیل رب بھی کافی تھا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کی قید اس لیے لگایا کہ دماغ کی بھی ضرورت ہے صلاحیت کی بھی ضرورت ہے موقع اور محل سمجھنے کی ضرورت ہے کب کہیں کس سے کہیں کتنا کہیں کس انداز سے کہیں اس کی ضرورت پڑتی کسی کو ہم نے بات چیت کہنی شروع کر دی کسی کے سامنے اسلام پیش کیا یا کسی کو ہم نے نماز روزے کی تلقین کی اب ضرورت پڑی گفتگو کو اور بڑھانے کی ول مو الحسن اب نصیحت کی باتیں واضح کی باتیں حسنہ ہونی چاہیے بات کرتے کرتے بات بڑھ گئی سوال جواب شروع ہو گیا بحث کی نوبت آ گئی وجہ دل ہو اب حسنہ سے بھی اوپر چلے گئے آسن کی ضرورت ہے اب اس لیے کہ اب ذرا سا غفلت ہوگی تو لڑائی ہو جائے گی اور پھر وہ لڑائی قتل و قتال کی صورت اختیار کر لے گی پہلے تو صرف حکمت تک بات تھی لیکن جب بات بڑھی تو حسنا کی ضرورت پیش آ گئی اور جب بات اور آگے بڑھ گئی تو احسن کی ضرورت پیش آ گئی وجہ دل ہم احسن تو ایسا دماغ تو سب کا نہیں ہوتا اور ایسا علم بھی سب کے پاس نہیں ہوتا ایسا ہنر بھی سب کے پاس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے وہ فطرت کے موافق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات فطرت کے موافق ہیں اور سب حکمت پر مبنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ول تک امت خیر چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جس کا مشغلہ یہی ہو شب و روز اسی کام میں وہ مشغول رہے اس لیے کہ جب کوئی شخص کوئی جماعت کسی چیز کو مشغلہ بنا لے تو اس میں اس کو مہارت اور تجربہ اور نئے نئے راستے اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں کام کرتے ہیں ولتکم منکم امتن امت نعید الخیل علماء کرام نے مفسرین کرام نے یہاں پر جو سراحت کیا ہے وہ یہی سراحت کیا ہے کہ یہ جماعت علماء کرام کی جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے یہ پاور دیا ہے جس کا منصب قرآن مجید کی عشایت میں بیان کیا گیا ہے وہ علماء کے ہیں ہے حالانکہ صوفیائے کے رام اولیائے کے یہاں تو علماء کے کو بھی بیان کرنے کی پابندی لگا دی جاتی ہے جب اصلاح کر لیتے ہیں تربیت کر لیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں تب اجازت دیتے ہیں گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عالم کبھی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیان شروع کر دے بغیر کسی اہل علم اہل تربیت سے تربیت حاصل کیے ہوئے اہل دل سے تربیت لیے ہوئے ورنہ گفتگو کا انداز بدلے گا اور تحقیق صحیح نہیں ہوگی تو پھر صلاح کے بجائے فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا چنانچہ ہوا یہی چنانچہ ہوا یہی کہ کچھ لوگ اصلاح کے لیے کھڑے ہو گئے اصلاح کے نام پر کھڑے ہو گئے اور اصلاح کے بجائے فساد شروع ہو گیا پہلی غلطی اور پہلی چوک ان سے یہ ہوئی کہ جو ذمہ داری سب کی نہیں تھی سب کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا سب کو اس کا ذمہ دار بنا دیا قرآن مجید میں تو تقسیم کار ہے رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ایک جماعت علم دین حاصل کرنے میں تفق فی الدین حاصل کرنے میں مشغول رہے قتال فی صلی اللہ جیسا اہم فریضہ سامنے ہے پھر بھی حکم ہو رہا فلولہ نفرا من کل فرقت اللہ تفق و فدین کہ ایک جماعت اس میں مشغول رہے سب اگر قتال میں نکل گئے اور علم دین محفوظ نہ رہا تو پھر لوگوں کو مسائل کیسے معلوم ہوں رسول پاک علیہ السلات وسلام اگر یہ اعلان فرماتے حی حال القتال تو مدینہ خالی نہیں ہو جاتا تھا وہاں بھی منتظم اور وہاں بھی نگہبان رکھے جاتے تھے غرضے کی یہ بات فطرت کے خلاف ہے کہ یہ ذمہ داری سب پر ڈالی جائے کہ اصلاح کرنا بیان کرنا واز کہنا لوگوں کو سمجھانا عمومی انداز سے یہ سب کی ذمہ داری ہے سب پر یعنی سب پر فرض آئین ہے یہ کہنا یہ بنیادی غلطی ہے یہ بنیادی خطا رسول پاک علیہ السلاط والسلام نے فرمایا ادا وسل امر الاغیر جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے جس میں وہ صلاحیت نہیں جس میں وہ لیاقت نہیں وہ مدرسے کا کام ہو یا خانقاہ کا, کا کام ہو تبلیغی جماعت کا کام ہو یا گھر کا کام ہو دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو جس میں جس چیز کی صلاحیت نہیں اس کو دیا تو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا فن تدری قیامت کا انتظار کرو قیامت میں تباہی ہوگی فساد ہوگا اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کیا ہوگا حدیث پاک میں یہ جو بتایا گیا فن تدریسا اس کے معنی یہ ہے کہ جب کام نااہل اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو اس کام کو وہ برباد کر ڈالے گا یہ پہلی خطا ہے یہ بنیادی خطا اس کا انجام اس وقت سے لے کر پیچھے تک جتنے بھی مسلمانوں نے وہ کام اس عمومی انداز سے نہیں کیا سب فرض آئن کے تاریخ ہوئے ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر فرض آئن ہے سب کو انہوں نے مجرم بنا دیا سب کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جتنے علماء کرام ہے اس بات سے تو شاید کسی کو انکار نہ ہو یہ کام سب پر فرض آئین نہیں ہے یہ ایک مخصوص جماعت کا کام ہے لیکن جب ہم یہ بات شروع کریں گے تو ہمارے سامنے یہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تبلیغ کرنے نہیں نکلتے ہم تو دین سیکھنے نکلتے اب بات کو گھما دی گھما دیے ہم دین سکھانے نہیں نکلتے ہم دین سیکھنے نکلتے ہیں ہم تبلیغ کرنے نہیں نکلتے بلکہ دین سیکھنے جاتے ہیں جب آپ دین سیکھنے جاتے ہیں تو تبلیغ کے فضائل کیوں بیان کرتے آپ دین سیکھنے کے فضائل بیان کریے کیا دین سیکھنے کے فضائل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے جس کام کے لیے آپ نکلتے ہیں اس کام کے فضائل کو آپ بیان کریے آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں اور زکات کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ زکات دیتے ہیں اور اس پر حج کے فضائل بیان کرتے ہیں اس کو کون عقل مند تسلیم کرے گا قرآن و سنت میں دین سیکھنا ایک کام ہے تبلیغ کرنا دوسرا کام ہے تلاوت کرنا تیسرا کام ہے نماز پڑھنا چوتھا کام ہے روزہ رکھنا پانچواں کام ہے ہر کام جدا جدا ہے ہر کام کے احکامات جدا جدا ہیں ان کے فضائل جدا جدا ہیں اگر ان کے درمیان فرق کو باقی نہ رکھا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا پھر یہ کہ سب حضرات جانتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اس آدمی کے پاس جایا جاتا ہے جس کے پاس دین موجود ہو جو دین سکھائے اگر جماعت میں دس افراد ہیں اس میں کسی کے پاس دین نہیں ہے تو کون سا دین سیکھیں گے دین سیکھنے کے لیے تو دین دار کے پاس جانا چاہیے تھا قرآن مجید سیکھنے کے لیے حافظ قرآن کے پاس آنا چاہیے تھا مسائل کو سیکھنے کے لیے عالم دین کے پاس آنا چاہیے تھا لیکن وہاں تو یہ بات ہے کہ ہم صرف ہمارے یہاں فضائل کی زیادہ اہمیت ہے مسائل کو یہاں نہیں چھڑا جائے گا تو ٹھیک ہے آپ مسائل کو نہ چھیڑیے ایک وقت مقررہ کے بعد ان کو مسائل کے لیے اہل علم کے پاس مشغول کر دیجیے دی دی دو ہی صورت ہوتی ہے یا تو آپ اپنے یہاں مسائل کا انتظام کریے اور یا تو ان لوگوں کے پاس آپ باضابطہ بھیجیے جہاں مسائل سکھائے جاتے ہیں اور پھر ان کا محاسبہ کریے پہلے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے دوسرے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے تیسرے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے چوتھے سفر میں بھی آپ نے فضائل سنائے یہاں تک کی وہ آدمی بوڑھا ہو گیا فضائل سنتا رہا دوائیوں کے اور دوائی اس کو دی نہیں جا رہی کھانے کے لیے وہ مرے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا ساری زندگی کھانے کے فضائل بتاتے رہے اور کھانا پیش ہی نہ کیا یہ جھوٹ اور دھوکہ نہیں تو اور کیا علم دین آپ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے پاس جائیے جو علم دین سکھاتا ہے کوئی بتائے کہ ہم جماعت لے کر عالم دین کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین سیکھنا چاہتے ہیں کھائیں گے اپنا رہیں گے مسجد میں آپ تھوڑا سا وقت دے دیجئے ہم نماز آپ سے سیکھ لیں روزہ سیکھ لیں زکوٰۃ سیکھ لیں تجارت سیکھ لیں اور معاشرت کے مسائل سیکھ لیں تلاوت سیکھ لیں کون انکار کرے گا اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ کہیے آپ کا خرچہ بھی ہم دیں گے ہمیں سکھائیے آپ کو اگر دین سیکھنے کی واقعی طلب ہے اور آپ جانتے ہیں دین سیکھنا ضروری ہے اور آپ اپنے قول میں سچے ہیں کہ دین ہی میں کامیابی ہے تو اس سچائی کا آپ ثبوت دیجیے کیا دین فضائل کا نام ہے دین فضائل اعمال کا فقط نام ہے دین فقط منتخب حادیث کا نام ہے فضائل کی یقینا ضرورت ہے لیکن مسائل اصل ہیں فضائل تو ان کے وسائل ہیں ان کے ذرائع ہیں فضائل ہی پر منحصر ہو جانا اسی پر موقوف ہو جانا اسی پر ٹھہر جانا یہ بہت ہی خطرے اور نقصان کی بات ہے ہم سے گفتگو چل رہی تھی کانپور کے ایک صاحب مجاہد نام ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو دین کے فضائل بہت ہیں آپ تبلیغ کے فضائل نہ بیان کریں تبلیغ الگ چیز ہے دین سیکھنا الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے کہیں کہیں دونوں ایک ہو جاتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے وہ اہل علم سمجھتے ہیں آپ تبلیغ کے فضائل بیان کہیے لیکن آپ نے تو حد کر دی نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے کبھی اس کو تبلیغ کہتے ہیں کبھی اس کو آپ جہاد کہتے ہیں تو کبھی آپ اس کو نماز کہیں گے کبھی اس کو آپ روزہ کہیں کبھی اس کو آپ زکات کہیں گے کبھی آپ اس کو حج کہیں گے یہ کون سی عقلمندی ہے تو کام لے کر چلے تھے اصلاح کرنے کے لیے لوگ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں میں دین پھیلانے کے لیے لوگوں میں دین زندہ کرنے کے لیے اس کا انجام یہ ہوا کہ فساد برپا ہو گیا قرآن مجید کی یہ آیت جو ہم نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی ول تک امت الخیر اس کی تفسیر دیکھیے بیان القرآن میں حکیم المت مجد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سراہد کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کی غیر عالم کے لیے نہ تو بیان کرنا جائز ہے اور نہ ہی بیان سننا جائز ہے اس کا وہاں یہ سراہت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور فتوا رحیمے میں بھی لکھا ہوا ہے اب یہاں پر ایک شوشہ تیار کیا گیا ہے کہ چند باتیں مخصوص طریقے پر یاد کر کے بیان کر سکتے ہیں بعض اہل افتا نے یہ فتوا دیا عامی آدمی کو چار چھ باتیں رٹھا دی جاتی ہیں وہ محدود دائرے میں محدود گفتگو کرے گا تو یہ کیوں کر ناجائز ہوگا یہ تو جائز رہے گا اہل علم حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ شرائط ورایت یہ لوگ نہیں جانتے جن کو استنجا کی خبر نہیں ہے سونے جاگنے کی خبر نہیں ہے، نماز روزہ کی خبر نہیں ہے سینکڑوں ذمہ داریوں کو بھولے, بھولے ہوئے ہیں وہ کیسے آپ کی بات کی پابندی کر لیں گے اللہ کے حکم کو تو انہوں نے ٹھکرا رکھا ہے اور آپ نے ان سے عہد لیا کہ اتنا ہی بولنا ہے اسی پر وہ کیسے رکیں گے ایک نابالغ بچے کو آپ چاقو دے دیں نا آہل کو اور قیمتی سامان دے دے سونا دے دے ہیرا دے دے اور کہیں کہ بیٹا ویسے ہی کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں اور وہ مان بھی لے تو کیا اس کے ہاتھ میں آپ تھما دیں گے اس کو آٹھ سال کا بچہ ہو آپ ایک کروڑ کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ مان بھی لے کہ ہاں ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اطمینان کر لیں گے پھر ستر سالہ تجربہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پر برقرار نہیں رہے چھ نمبر سے باہر نکل گئے جو جی میں آیا وہ بکے جو جی میں آیا وہ کہا تو اب کیوں کر جواز کا فتوا دیا جائے گا اب کیسے جواز کا فتوا دیا جائے گا پھر یہ تو سیڑھی ہے آپ نے کھڑا کر دیا وہاں پر کہ محدود دائرے میں بیان کرنا ہے اب وہ محدود دائرے سے باہر نکل جائیں گے آپ نے وہاں تک پہنچا دیا آگے بھی شریعت میں صدن للباب بھی تو کوئی چیز ہے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو حکم ہوا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب مت جاؤ للباب جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں خواتین رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی سدن منع کر دیا گیا خوف فتنہ کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں جانا بغل میں مسجد ہے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے گھر سے مل ملی ہوئی مسجد ہے متصل ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جس وقت سے منع کر دیا گیا کسی فتیح نے اجازت نہیں دی سبدل باپ بھی تو کوئی چیز تھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جب یہ ممبر پر کھڑے ہوں گے تو کیا کیا کہیں گے تو جواز کا فتوا کیوں کر دیا جائے گا ول تکم من کم امت خیر انجام یہ ہو گیا کہ نااہل ہونے کی وجہ سے نااہل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں ہم بھی تھے ہم سورت میں گئے ہوئے تھے ایک عالم دین نے بیان شروع کیا جمعہ میں بیان بہت اچھا لگا بہت اچھے انداز پر بیان چل رہا تھا لیکن سمجھ میں آیا کہ یہ پٹری سے آتے میں ضرور اتر جائیں گے چنانچہ جب دس منٹ آخر والا بچا تو انہوں نے کہا یا تمہیں ہو کیا گیا ہے اذا لكم فی اللہ کہ جب تم سے کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو اس سا قل تم ال تو تم زمین میں چپک جاتے ہو تم بال حیات دنیا میرا کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو ان فرو خفاف و کسی بھی حال میں ہو تھکے ہوئے ہو بوچل ہو پیدل ہو سواری پر ہو غریب ہو تنگ دست ہو مالدار ہو کسی بھی حال میں ہو جماعت میں نکلو اب میری حیرانی میری پریشانی بڑھ گئی لیکن وہ سورت کا علاقہ وہ گجرات کا علاقہ میں وہاں اجنبی میرے دل میں تو بات آئی کہ نماز کے بعد گفتگو ہونی چاہیے لیکن پسو پیش میں تھا کہ بات کروں کہیں فساد نہ ہو جائے بلاخر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر خیر ہو تو بات ہو خیر نہ ہو تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دو دن تک یہ مسئلہ ٹلتا رہا تیسرے دن فون آ گیا بارہ بجے رات کو کہ ہم لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے کسی نے بتا دیا ان کو کہ یہ تو تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں بس انہوں نے فون کر دیا تین عالم اور دس عامی آدمی اس طرح سے اتنے لوگ بیٹھ گئے میں نے منع کیا کہ یہاں عام لوگوں کو نہ بیٹھائیے آپ لوگ عالم ہیں بات کریے لیکن وہ نہیں مانے تو ان سے اس مجلس میں میں نے پوچھا کہ یہ آیت اسی کام کے لیے اتری تھی جس پر آپ نے پڑھا ہے اس آیت میں مفسرین کرام نے یہی بیان کیا جس پر آپ نے پڑھا ہے تو کہنے لگے مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب وغیرہ بیان کرتے تھے میں نے کہا یہ کوئی صنعت کی چیز ہے وہ بیان کرتے تھے یہ کوئی صنعت کی بات ہے مفسرین کے رامنی آیت کی کیا تفسیر لکھی اس میں تو سراہتن قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے جو کبھی کبھی فرض عین ہو جاتا ہے عام حالات میں فرض کے ہوتا ہے عام حالات میں وہ فرض کے ہوتا ہے اور خاص حالات میں فرض عین ہو جاتا ہے اور ان فروخاف و سپالا تو غزو تبوک کے لیے نازل ہوئی تھی آپ غزو تبوک میں لے جا رہے ہیں لوگوں کو کون سا میدان ہے تو بہرحال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن تعویل یہ کی جاتی ہے اس تعبیل کو سمجھیے ایک تعبیل تو یہ کی جاتی ہے کہ جہاد دعوت کے لیے ہے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کیتال دعوت کے لیے کیتال فی سبھی اللہ دعوت کے لیے ہے تو دعوت, دعوت کا کام اس میں ہو رہا ابھی تک آپ کہہ رہے تھے ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں اب آ آپ دعوت پر ابھی تک دین سیکھنے جا رہے تھے اب آ دعوت پر یہ استدلال کئی جگہ کہ تالفی سبیر اللہ دعوت کے لیے ہے اور دعوت کا کام اس میں پایا جا رہا مقصود حاصل ہو رہا اس لیے وہ فضائل اس پر ہم فٹ کر سکتے تو اگر اسی طرح سے مقاصد پر بات ہو تو ان سلا تنہا انل فاشہ ایول بے حیائی اور بری باتوں سے رکنے کی کوئی اور تدبیر ڈھونڈ لی جائے مقصود حاصل ہو جائے گا نماز کا اور نماز نہ پڑے زکات کا مقصود دل کی صفائی اور مال کی صفائی ہے اس کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا جائے اس کو متبادل قرار دے دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اگر مقاصد ہی کے ذریعے بات ہونی ہے وہ تو شریعت کا منصوص حکم ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہوگا رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا تو یہ آپ کا فلسفہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے آپ کا یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے باہر ہے دوسری بات یہ ہے کہ تتال فی سبیل اللہ کا مقصود فقط دعوت نہیں اس کا ایک مقصد ہے رد العدوان سرکشوں کی سرکشی توڑنا کتاب اٹھا کے تو دیکھیں کیا سرکشوں کی سرکشی آپ جو ہے اپنے مروجہ نظام کے ذریعے توڑ لیں گے یہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اس کا مقصد ہے نصرت المستضعفین جو جیلوں میں ہوں تنگ کیے جا رہے ہوں ستائے جا رہے ہوں طاقت کے بلبوتے آپ ان کو وہاں سے نکال لیں ان کی حفاظت کر لیں اور تیسرا مقصود ہے الا کلی اللہ جو اصل مقصد ہے اہ لائے اللہ کا مانا یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نماز روزہ کرنے لگے الا کلیمت اللہ کا مطلب ہے طاقت کے بلبوتے اللہ کے احکامات نافذ ہوں وہ الا کلیمت اللہ کا مطلب ہے تو ان لوگوں کو تو مہارت ہے آیا تو حادیث اور اصطلاحات کا معنی بدلنے میں مہارت ہے تو یہ قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد ہیں یہ مقاصد آپ کے یہاں کام سے حاصل ہو رہے ہو تو ہم کو سمجھا دیجیے دوسری توجہ کہتے ہیں کہ جہاد جوہد سے مشتق ہے اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں اور یہاں بھی محنت پائی جاتی وہاں بھی محنت پائی جاتی ہے اور قتال اس کا اعلی درجہ ہے اور المجاہد و من جاہد اس طرح کی آیتیں ہیں ولدین تو یہ لفظ قتال کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے اس لیے وہ فضائل یہاں پر فٹ کر سکتے یہ علمی خطا ہے علمی غلطی ہے جس کی جانب ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر اسی طرح سے استدلال درست ہے وہ ان جا ہدا کا علا ان کشری کا بھی ماں علیہ کبھی علم فلا تو وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرے یہاں بھی جاہدا کا استعمال ہوا لفظ جاهد یجاہد مجاہدتا استعمال ہوا ہے اب یہاں بھی قتال کے فضائل لائے پھر کر وہی صلات کا لفظ جو نماز کے لیے آتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا موكا او تسديه کافر لوگ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کے چکر لگایا کرتے تھے اس کو بھی قران مجید نے صلات کہا ان الله و ملائکته یصلون علی النبي وہی مرتبہ یہاں بھی استعمال ہوا خود منہم سودا وطن تو ہر ذکی وسلی علیہ تک سکل اللہ اب نماز کے سارے فضائل اللہ یہ یہاں پھر کر دیجیے ایسا تو کوئی نہیں کرتا آخر کیا وجہ ہے صرف جہاد سے ایسی دشمنی ہے ایسی نفرت ہے یا اس کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ وہ سارے فضائل اللہ کے آپ یہاں پھر کر دیتے ہیں نماز کے فضائل دوسری جگہ کھینچ کے نہیں لے جاتے زکوٰۃ کے فضائل دوسری جگہ نہیں لے جاتے حج کے فضائل کھینچ کر دوسری جگہ نہیں لے جاتے اور صرف جہاد بچارا ایسا بچا کہ اس کی فضیلت آپ لا کے یا پھر کر دیتا یہ علمی خطا ہے اور یہ دھوکا ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں اصطلاحی معنی ہوتے ہیں شرعی معنی ہوتے ہیں جو متبادر فہم ہوتے ہیں بولتے ہی دماغ وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہی اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں. لیکن وہی لفظ کسی مناسبت کی وجہ سے دوسری جگہ بھی بول دیا جاتا ہے ضرور تر یہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور کہہ دیا مسجد مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ تو مسجد کہہ دینے کی وجہ سے مسجد کے فضائل یہاں منتخب نہیں ہوں گے اور نہ ہی مسجد کے فضائل حاصل ہوں گے موقع محل کے اعتبار سے کسی نے بول دیا اور سننے والوں نے سمجھ لیا کہ کس معنی میں یہ بولا گیا یہ لغوی معنی میں بولا گیا تو اس طرح سے الفاظ لغوی معنیٰ میں بہت بکثرت استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ علمی اصطلاحات ہوتی ہیں اہل علم اس کو سمجھ لیتے ہیں جب وہ عام پبلک کے بیچ میں بات آ جائے گی تو پھر وہ نہیں سمجھ پائیں گے الفاظ میں سے ایک لفظ فی سبیر اللہ ہے اس کے لغوی معنی تو وہی ہے اللہ کے اللہ کا راستہ لیکن یہ لفظ اس کثرت سے قتال فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ یہ اس لفظ کا اصطلاحی اور شرعی معنی قتال فی سبیل اللہ ہو گیا لیکن لغوی معنی اللہ کا راستہ وہ آیات جہاد وہ آیات قتال وہ وہ فی سبیل اللہ جہاں پر تعین و تخصیص نہیں ہے کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ قتال کے لیے ہے ان کو عام معنی میں استعمال کرے کسی کو کوئی اشکال نہیں لیکن جن آیات میں قتال کی سراحت ہے سیاق سے یا سباق سے کسی ذریعے سے اگر متعین ہو جاتا ہے تو ان آیات کو دوسری جگہ منتبک کرنا یہ مانوی تحریف ہے معنی کو بدل دینا ہے تحریف کی دو قسمیں ہیں ایک لفظی ہے اور ایک مانوی اور تحریف مانوی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کفر کے قریب ہے یعنی ایمان کا خطرہ ایمان جانے کا خطرہ ہے آپ بریلویوں کو دیکھیں کیا انہوں نے الفاظ بدل دیے ہیں پرانے مجید کے یا حدیث پاک کے الفاظ انہوں نے بدل دیے ایسا نہیں ہوا غیر مقلدوں نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ بدل دیے ایسا نہیں ہوا جماعت اسلامی نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ بدل دیے ایسا نہیں ہوا صرف معنی بدلا ہے وہ معنی بدلے تو جرم ہے اور ہم معنی بدلے تو وہ حسن ہے وہ جو کرے وہ جرم ہے اور ہم کریں تو سب ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ خاموش رہیں اور افسوس وہاں ہوتا ہے کہ ہمارا اہل علم ساتھی تائید کر دیتا ہے یہ بات تو صحیح اہل علم کا کام ہے جو بات صحیح ہو وہ کہنا یا تو خاموش رہنا یا تو خاموش رہنا ورنہ صحیح بات کہنا ول تک من کم امت خیر وجہ مرون وجنان وہ هم لکھون آج تک ہم لوگ اس غلط فہمی میں رہے اور یہی بات زبان زد ہے یہ ایک حسن زن ہے ایک چوک ہے ایک خطا ہے کہ کام صحیح نہج پر چل رہا ہے اور افراد غلط اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کام صحیح نہج پر ہوگا تو اوپر کے لوگ نیچے لوگوں کو منع کریں گے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور جو, جو غلطی طریقے کار میں ہوگی اس سے اوپر والا کوئی منع نہیں کرے گا اوپر والا بھی اس میں ملوث ہوگا نیچے والا بھی اس میں ملوث ہوگا آپ حضرات اگر مکتوبات کو اٹھا کے دیکھیں حضر مولانا الیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے لیکن اب جو بات غلط ہے اس کی نفی کرنا ضروری جو بات عدم ملحوظ رکھتے ہوئے جو بات دلائل سے ٹکرا رہی ہے جو جڑ ہے فساد جہاں سے پیدا ہوا ہے اب اس کو کاٹنا ضروری حضر مولانا الیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھیں ان کے مکتوبات پڑھیں ان کے ارشادات آپ پڑھیں صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ بعض حیثیت سے یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے کیسے افضل ہو گیا جس چیز کا حکم قرآن مجید کی تقریباً ایک ہزار آیتوں میں کہیں سراہتن کہیں اشارتن ایک ایک جز کے اشکال ایک ایک جس کا ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اس سے آپ کا پندرہویں صدی والا کام افضل ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہو جائے گا مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ پچاس صحابہ کے برابر اس کام پر سواب ملے گا یہ ختم ہے ہے جو خط انہوں نے لکھا ہے اس خط کے مرتب حض مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کسی پر اعتراض ایسا نہیں کرنا نہ کسی کی توہین کرنی لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اہل حق کی شان یہی اہل حق کا شیوا یہی آج ہمیں اعلانیہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک دم نظام درہم برہم ہو گئے, <تصفح> گئے بالکل فساد برپا ہو گئے پچاس صحابہ کے برابر ثواب تقسیم کر رہے انچاس کروڑ کا ثواب ملے گا بیٹھتے ہی لگت وطن او فی سبیل اللہ خیر من اک دنیا و ما ایک صبح ایک شام پر دنیا وما فی ایک صبح یا ایک شام اس راہ میں لگا لینا دنیا اما فی سے بہتر فکری عبادت ایک لمحہ کی فکری عبادت تھوڑی دیر بیٹھ کے مشورہ کر لینا یہ 70 سالہ جسمانی عبادت سے بہتر ہے اسی مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ عیسال ثواب کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں سال ثواب کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ کے نزدیک یہ تبلیغ طریقت حقیقت یہ, یہ تبلیغ شریعت طریقت حقیقت تینوں کو العتم جامع ہے کہاں جامع ہے کہاں جامے ہے کیا ہے اس کے اندر شریعت پورا علم دی طریقت تصوف حقیقت اس کا مشاہدہ کہتے ہیں سب کو جامے اسی وجہ سے تو آج کہتے ہیں کہ تم اسی سے مرید ہو گئے ہو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں خانقاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا سرا اس کی بنیاد اس کی جڑ وہاں پر موجود یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ کشتی نوح ہے یہ مولانا کے ارشادات میں ہے یہ طریقے تبلیغ کشتی نوح ہے جو اس میں سوار ہوگا محفوظ ہو جائے گا آج جو جلسوں کی مخالفت ہوتی ہے تحریرات کی مخالفت ہوتی ہے مولانا اس کے خلاف تھے تحریرات کے خلاف تھے وہ بعد میں انہوں نے کچھ اجازت دیا ان کے الفاظ یہ ہیں بس تقریر رہ گئی تحریر رہ گئی یہ جلسے شیتانی دھوکہ کرتے نہیں میاں یہ کرو وہ کرو بس کہتے آگے تک عبارت ہے لیکن شروعات یہاں سے ہے بس تقریر رہ گئی تحریر رہ گئی یہ جلسے شیطانی شیتانی دھوکا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ان چیزوں کو چھیڑنے کی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جنت کی آیتیں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جہنم کی آیتیں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے واس کی آیتیں نصیحت کی آیتیں کافی نہیں تھی آپ نے جہاد میں ہاتھ کیوں ڈالا قتال میں ہاتھ کیوں ڈالا جہاد و قتال کے معنی میں اگر قادیانی تحریف کرے تو مجرم ہے بریلوی اس میں تحریف کرے تو مجرم ہے جماعت اسلامی والا بولے تو مجرم ہے اور دیوبندی بولے تو مجرم نہیں کیا وجہ ہے دیوبندی مجرم نہیں مم. اور اس میں ہمارے علماء بولتے ہیں جن کو اپنے علم پر بہت ناز ہو علماء کو ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان آیات تو ہادی میں تعویل کر رہے ہیں موجودہ لوگوں میں جو بات کرنا چاہیں شاہی میں ہو چاہے دار العلم میں ہو ہم دار العلوم میں بھی بات کرتے ہیں ان آیات و حادثیت میں کیوں تعویل کی جا رہی ایک فریضہ کا متبادل کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں برباد کیا جا رہا ہے کیا ضرورت پیش ہے سر کیوں دکھ رہا ہے اس کی کیا ضرورت تھی کل تک ہمارے اکادل کا جو طرز تھا رد کرنے کا آج اس کو برباد کیا جا رہا ہے آج اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ایسے حالات بیان بنا دیے گئے کہ بڑے بڑے علما اس پر گفتگو نہ کر سکے ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بڑے بڑے اس پر گفتگو نہ کر سکے مولانا علی مولانا علیہ اور ان کی دینی دعوت ایک کتاب ہے مولانا علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 165 پر صفحہ نمبر 165 پر مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں مولوی ظہیر الحسن لوگ میرا مدعا پاتے نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک سلاد ہے خدا کی قسم یہ تحریک سلاد میں وہ خود فرماتے پھر آگے ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا مولوی ظہیر الحسن میں ایک نئی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں کون سی نئی قوم ہے یابو نا وہ نئی قوم تو اللہ پیدا کرتا ہے کہ جب لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کو تباہ کر کے اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لے جاتا ہے یو ہب ہبو نا وہ اللہ سے محبت کرتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں عیزتن کافرین غیروں کے لیے سخت دل ہوتے ہیں کون سی نئی, نئی توم کو پیدا کرنی ہے ان کی عبارات ان کے محفوظات ان کے مکتوبات میرے پاس یہاں کچھ موجود بھی ہے جو چاہے وہ دیکھ لے یہ ایک خطا ہے حسن زن ہے دھوکہ ہے کہ طریقہ کار صحیح طریقہ کار میں تقریر سکھانا شامل ہے عام لوگوں کو طریقہ کار میں ان سے بیان کروانا شامل ہے طریقہ کار میں نہ اہلوں کو امیر اور ذمہ دار بنانا شامل ہے طریقہ کار میں جس آیت کو چاہیں اپنے کام پر فٹ کرنا شامل ہے کیسے طریقہ کار صحیح ہے طریقہ کار اگر شرعی ہوگا تو قابل قبول ہے طریقہ کار غیر شریری ہوگا نہ قابل قبول ہے عالم مفتی شیخ الحدیث ان کی کوئی قدر نہیں رہی سو ستاون میں دارالعلوم دیوبند نے یہ فتوا جاری کیا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے مفتی کے فاید اللہ صاحب کے پاس مولانا الیاس صاحب تین مرتبہ گئے تینوں مرتبہ منع کیا آخری جواب میں تھوڑی سی لچک ہے انیس سو ستاون میں دارالعلوم دیوبند نے فتوی جاری کیا تو ان لوگوں نے کیوں تسلیم نہیں کیا اس سے بڑے مفتی ہو گئے تھے اس وقت سے آج تک اسے قابل تسلیم کیوں نہیں سمجھا گیا مرکز سے کیوں نہیں اعلان کر دیا گیا کہ داراللوم نے یہ فتوا دیا اب ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے یہ لوگ اپنے آپ کو حقیقت میں دیوبندی نہیں سمجھتے دیوبند سے الگ اسٹیج قائم کر رکھا سمجھنے کی ضرورت ہمارا ظرف اتنا وسیع ہے کہ یہاں سے لے کے داراللوم تک ہم ان کے بیانات کرواتے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں جہاں ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اشکالات کا جواب دیتے ہم دفاع کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہمارے چندہ میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں مرکز میں ہماری گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں اور جہاں ان کی طاقت ہوگی ان کی قوت ہوگی عالم دین مفتیے, مفتی کو مجبور کریں گے یہی مضمون بیان کرو ہماری ترتیب بیان کرو جو کہ ناجائز ہے اور غلط ہے آج جس رخ پر یہ کام چلا گیا ہے اس کام کی تائید کرنا قطعی ناجائز ہے اور اس کام میں شرکت قطعی ناجائز ہے اب یہ کہنا کہ کام صحیح ہے افراد غلط ہیں یہ ایک دھوکہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کسی وجہ سے ہمارے اکابر زبان پر اس بات کو لاتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے چاہے جس اہل دل کے پاس پہنچ جائیے وہ یہی کہے گا کہ یہ تو ایک گمراہ جماعت بن گئی چاہے جس کے پاس جا کے اکیلے بیٹھ کے بات کر لیجیے وہ تحریر نہ لکھ پائیں یہ ان کی مجبوری جب زمینی حالات خراب ہو گئے تو فتوا نہیں دے سکتے جی صحیح بات زمینی حالات کو ہمیں درست کرنا ہوگا اکابر کا ہاتھ پاؤں ہم لوگ ہیں اکابر کی اولاد ہم ہیں اکابر کے شاگرد ہم ہیں ہم میدانوں میں کام کریں گے تو وہ فتوہ بھی لکھیں گے ہم میدانوں میں کام نہیں کریں گے تو وہ فتوا نہیں لکھیں گے مولانا سعد آج تھوڑی گمراہ ہوئے ہیں گمراہ تو بہت دن سے ہیں آج دار العلوم نے فتویٰ جاری کیا یہ بیانات آج کے نہیں سینکڑوں بار انہوں نے بیانات کیے انہوں, انہیں منظر عام پر بلا قیل و قال کے بلا تعویل کے آگے کے رجوع کرنا ہوگا بلا کسی قیل و قال کے بلا تعویل کے بلا توجہ کے ساس لفظوں میں ایک ایک بات کو رد کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلط کہا تھا یہ غلط کہا تھا یہ غلط کہا تھا اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آپ کو تسلیم کیا جائے نہ تسلیم کیا جائے صحیح, صحیح. ان کی کیفیت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب اب وہ چاہنے کے باوجود بھی صحیح بیان نہیں دے سکتے ایسی عادت ہو گئی ہے ایسی مشق ہو گئی ہے کہ وہ غلط ہی بیان کرتے رہیں گے میرے دوستو میرے عزیزو میں اس لائق نہیں ہوں کہ آس حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں لیکن حیرانی اور پریشان پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم تحقیق کرنا نہیں چاہتے ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت ہے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں نہ میں آئے اپنے اساتذہ اکابل علماء کے نام سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور کس انداز سے بات کو کہیں کس انداز سے بات کو سمجھائیں اس کی بھی ضرورت ہے جہاں منفی نہیں کہہ سکتے وہاں مثبت کہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو علماء کے فائل بیان کریںیرن کی تفسیر بیان کر دیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر جماعت خیر امت تبلیغی جماعت ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا ابد القفلی صاحب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اس سے تبلیغی جماعت مراد ہے فلانے صاحب نے بتایا انہوں نے کہا فون لگائیے انہوں نے مولانا شمیم صاحب کو فون لگا دیا مولانا شمیمی ہی غالبا نام ہے آزم گڑ میں کوئی ہے جماعت مراد بہت سالوں سے وقت لگاتے ہیں ہم نے کہا آپ ذرا پوچھئے کس تفسیر میں یہ لکھا ہو تبلیغی جماعت اس جماعت میں اس دور میں نہیں تھی جیسے غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام اہل الحدیث کتاب سنت میں آیا ہے تاریخ میں آیا ہے حالانکہ وہاں محدثین کو اہل الحدیث کہا گیا ہے وہاں کسی اور کو تبلیغی کہا گیا یہاں کوئی اور تبلیغی اگر وہ اہل الحدیث غیر مقلد ہوتے تو ان کے یہاں بیس رکعت تراوی آٹھ ہوتی تین طلاق ایک ہوتی ایک ہاتھ سے مسافہ ہوتا لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے اگر وہ لوگ وہی تھے تو جو کچھ آپ کے یہاں ہے وہی وہاں نظر آئے گا اگر پیچھے آپ کی یہ جماعت ملتی ہے تو وہ چیز یہاں بھی نظر جو چیز آپ کے یہاں یہی چیز وہاں بھی نظر آنی چاہیے آج کی جو تعبیرات ہے یہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے صحابہ جماعت میں جاتے تھے یہ مکتوبات میں مولانا الیاض صاحب نے سفر نمبر گیارہ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلط والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیے وہ کون سی جماعت تھی جماعت تو ایک مطلق بات ہے ایک عام بات ہے نمازیوں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے روزے داروں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے زکات دینے والوں کی جماعت ہے تو بھی جماعت ہے حتیٰ کی یہ لفظ اتنا عام ہے کہ چو چوروں کی جماعت ہو تو بھی جماعت ہے nee. ڈاکوں کی جماعت ہو تو بھی جماعت ہے وہ جماعت جو جاتی تھی ان کا مجاہدین نام ہے وہ نام آپ کیوں نہیں لیتے بے بے شک شک آپ وہ نام کیوں نہیں لیتے یہ خال دمل کیوں کرنا چاہتے ہیں میں صاف لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ خطا یہ غلطی اوپر سے چل رہی ہے مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے میرٹ میں مولانا زگریا صاحب کے سامنے سختی کے ساتھ منع کیا لیکن نہیں مانے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا لکھا ہے کہ میں نے منع کیا نہیں مانے صحیح. میں نے منع کیا لیکن نہیں مانے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کس کو اپنا سرپرست بنایا تھا کوئی بتا دے کہ جس کی سرپرستی میں مستقل کام کیا ہو جب سے انہوں نے اس راہ کو الگ کیا ہے کس کو سرپرست بنایا تھا حضر مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور ان کے شیخ تھے لیکن کبھی کبھی ان سے کام تو لے لیا مگر باقاعدہ سرپرست نہیں بنایا کون سی شورا بنائی تھی جس سے برابر مشورہ لیتے تھے بتا دیں کبھی کبھی ان سے ان سے مشورہ لے لیا جب بے بس ہو گئے علماء کرام کے اعتراض سے ننانوے فیصد علماء کرام اس کام سے اس وقت بھی متفق نہیں ہوئے چند لوگوں کی تائیدات کی وجہ سے خاموش ہو گئے علماء کرام کے اعتراضات اتنے زیادہ تھے کہ ماؤ زکری صاحب لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے اعتراضات اور ان کے جوابات کہتے ہیں کہ ہزاروں سے زیادہ خطوط ہمارے پاس آئے جب مولانا الیاد صاحب بے بس ہو گئے تو یہ قاعدہ بنا لیا کہ لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا اتنا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ لگے بغیر تجربہ نہیں آئے گا یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن لگے بغیر جائز اور ناجائز ہونا یہ سمجھ میں آئے یہ کیسے ہو سکتا کہتے ہیں کہ لگے بغیر کام سمجھ میں نہیں آئے گا اور آدم قبولیت کا یہ مادہ ہے کہ خارج سلاد کا لقمہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ نمازی ہے باقی سب بے نمازی جتنے ان پڑھ تھے کاٹ کے الو تھے وہ سب نمازی ہو گئے باقی خارجے سلاد ہو گئے سارے علماء خارج سلاد ہو گئے دشمن کی دو ہی تدبیر ہے جو دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے فی سبیل اللہ اس پر پانی پھیر دو اس پر پانی ڈال دو اور علماء کے جن کے ذریعے دین محفوظ رہتا ہے ان سے عوام کو کاٹ دو بس تمہارا کام ہو جائے گا غیر مقلدین نے بھی یہ کام کیا ہے جماعت اسلامی نے بھی یہ کام کیا ہے قادیانیوں نے بھی یہ کام کیا ہے اور تبلیغی جماعت نے بھی یہ کام شروع کر دیا علماء کرام سے کاٹ چھانٹ کے رکھ دیے جو علماء کرام سے کٹ جائے گا ڈرائیور سے ہٹ جائے گا رہبر سے جدا ہو جائے گا وہ کبھی بھی خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ گڈھے ہی میں گرے گا اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق پتا فرمائے اور اس, اس مسئلے پر غور خوض کر کے متفق اور متحد ہو کر سمجھ بوجھ کر سنجیدگی کے ساتھ حسن انداز کے ساتھ اس بات کو قوم کے درمیان اور علماء کے درمیان رکھنے کی توفیق پتہ فرمائے وآخر